وعلى آلك وصحابك يا نور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم موجم ابیر جلد پانچ صفحہ پچیس حدیث نمبر چار ہزار چار سو اسی ڈبل فور ایٹ زیرو جس نے کہا اللہ مسلم علیہ محمد اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد یہ درود پاک آپ زیاد درود و سلام رسالے سے دیکھ سکتے ہیں مدنی پنسورا سے دیکھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں فیضان درود و سلام ایک پاکٹ سائز ہے اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں جنت ودوزک سلسلے میں آج ہم جنتی حوروں کے تعلق سے بالخصوص سور رحمان میں ارشاد ہوا وہ ہم سنیں گے جنتی حوریں یہ ہر قسم کی ناپاکی اور گندگی سے مبرہ اللہ تعالی نے پیدا کی ہیں نہ جسم میں میل ہوگا نہ کوئی گندگی ہوگی نہ یہ بد مزاج ہوں گی نہ ان کے اخلاق برے ہوں گے سبحان اللہ اور جنت میں یہ جنتیوں جنتی مردوں کے نکاح میں دی جائیں گی ان کی عمر کم و بیش تیس سال کی معلوم ہوں گی نہایت شفاف نہایت شفاف و صاف ہوں گی اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں زعفران سے پیدا فرمایا ہے اور ان کی خوشبو ایسی ہے کہ پچاس سال کے سفر سے ان کی خوشبو محسوس ہوگی اس قدر یہ خوشبو والی ہوں گی اور اللہ تعالی نے ان کو ایسا حسن و جمال عطا فرمایا ہے کہ اگر حدیث میں ہے میرے اکال سلاد اسلام نے فرمایا کہ کوئی جنتی حور اگر زمین کی طرف جھانکے تو زمین و آسمان کے درمیان کو چمکا دے روشن کر دے اور خوشبو سے اس کو بھر دے جو ادنا جنتی ہوگا اس کا نکاح بہتر حوروں کے ساتھ کیا جائے گا سبحان اللہ اور اللہ تبارک واطلہ جنتی مردوں کو سو مردوں کی طاقت عطا فرمائے گا اور جنتی اگر چاہیں گے تو اللہ کے کرم سے ان کے ہاں اولاد بھی ہوگی حوروں کے بھی اولاد ہوگی مگر وہ جو دنیا کے اندر مدت اتنے اتنے مہینے نو نو مہینے نہیں بلکہ وہ آنن فانن بچے کی ولادت بھی اور اس وہ بڑی عمر کا بھی ہو جائے گا اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جو جنتی عورتیں ہیں وہ جنتی حوروں سے افضل ہیں کس وجہ سے وضو کی وجہ سے نماز کی وجہ سے روزے کی وجہ سے صدقہ و خیرات کی وجہ سے اللہ تبارہ کا مطالعہ کی عبادت کی وجہ سے اور سورہ رحمان میں جو بالخصوص جنتی حوروں کی صفات بیان ہوئی کچھ اس میں سے ارض کرتا ہوں اور اگر موقع ملا وقت ملا تو انشاءاللہ جنتی حوروں کو حاصل کرنے کا طریقہ ان کا حق مہر بھی عرض کروں گا یہ آیت نمبر چھپن سورہ رحمان میں ارشاد ہوتا ہے لم ولا جان ترجمہ کمزولی مان ان بچھو پر وہ عورتیں ہیں کہ شوہر کے سیوا کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی ان سے پہلے انہیں نہ چھوا کسی آدمی اور نہ جن نے تو جنتیوں کو ان کے محلات میں ایسی جنتی حوریں عطا کی جائیں گی جو شوہر کے سوا کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھیں گی سبحان اللہ اور جنتی حوریں جو ہیں یہ پردے میں ہوں گی اور پردہ اللہ تعالی کی وہ نعمت ہے جو جنت میں بھی ہوگی جہنم میں پردہ نہیں ہوگا مرد و عورت برہنا ہوں گے اور اکٹھے ہوں گے جنت کے اندر پردہ ہوگا اور جنتی حوریں بھی اپنے شوہر کے سوا کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھیں گی وہ خیموں میں پردہ نشین ہوں گی شور و مقصور خیموں میں پردہ نشین ہوں گی اور یہ بھی یاد رہے کہ جنت یہ پیدا ہو چکی حوریں پیدا ہو چکی حضرت آدم علیہ اسلام جنت میں رہے مگر خوروں کی طرح مائل نہ ہوئے وجہ وجہ یہ کہ جنتی خورے جزا کے طور پر ملیں گی مزید ارشاد ہوتا ہے آئٹم نمبر اٹھاون گویا وہ لال اور مونگا ہیں سبحان اللہ یعنی جنتی خورے صفائی اور خوش رنگی میں ان کے رنگ ایسے ہوں گے کہ گویا وہ لال اور مونگے پتھر کی طرح ہے اور کیسے سبحان اللہ ان کی جو پنڈلی ہوگی جنتی حور کی وہ ستر جوڑوں کے نیچے سے بھی نظر آئے گی یہاں تک کہ پلوں کا گودا بھی نظر آئے گا جیسے یاقوت ایک پتھر ہے اس کے اندر اگر دھاگا ڈالا جائے تو دھاگا باہر سے نظر آتا ہے اسی طرح جنتی حوروں کا جو پنڈلی کا اندر جو مغز ہوگا گودا ہوگا وہ بھی نظر آئے گا سبحان اللہ اور ہمارا رب تبارہ کا مطالعہ کہہ ارشاد فرماتا ہے اس کے بعد سب دیکھوں اے جن اور انسان کے گروہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نگاہوں کی لذت ان حوروں کو دیکھنے میں رکھی تو تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی نعمت کا انکار کس طرح کر سکتے ہو اور تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو چٹلاؤ گے اللہ مزید ایٹ نمبر ستر میں سورہ رحمان میں ہی رشاد ہوتا ہے ان میں عورتیں ہیں عادت کی نیک سورت کی اچھی جنتی حوریں جو ہیں ان کی عادتیں بھی اچھی ہوں گی ان کی صورتیں بھی اچھی ہوں گی سیرت بھی اچھی صورت بھی اچھی اور جنتی حوریں جو جنت میں نغمہ گائیں گی بہت سریلی آواز کے اندر کیا کہیں گی نح الخیرات الحسین خبصنا علی جن کرام ہم اچھی صورت اور اچھی سیرت والیاں ہیں ہم معزز و محترم شوہروں کے لیے روکی گئی ہیں تو پہلے اندہ تبارہ کا واطلہ نے عادت کا ذکر فرمایا فی ہن حسان تو معلوم ہوا کہ اچھی عادت اچھی صورت سے افضل ہے اب کسی اور کہا کرنا سورت نہیں سیرت ترجیح اس کو دی جائے حسن و کو نہیں بلکہ سیرت و اخلاق کو ترجیح دینی چاہیے سبحان اللہ کمار اے جن اور انسان کے گروہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے جنتی عورتوں کے اوساف بیان کر کے تم پر انعام فرمایا یہ اللہ کا انعام ہے مزید اشاد ہوتا ہے حور خیموں میں پردہ نشین حوریں ہیں سبحان اللہ یہ اپنی شرافت کی وجہ سے خیموں سے باہر نہیں نکلتی سبحان اللہ تو پردہ جو ہے جنتی حور کی صفت ہے جو پردہ نہ کرے وہ کیا عورت ہے عورت تو وہی ہے جو پردے میں سبحان اللہ مزید ارشاد ہوتا ہے آج نمبر چوہتر لمیا تمس ان سے پہل ہاتھ نہ لگایا کسی آدمی اور نہ جن نے سہیان اللہ جیسے ان دو جنتوں کی ہوڑیں اپنے جنتی شوہروں کے علاوہ جنوں ان کے چونے سے محفوظ تھیں ایسے ہی ان دونوں جنتوں کی ہورے بھی محفوظ ہیں سبحان اللہ تکیا لگائے ہوئے سبز بچھونوں اور منقش خوبصورت چاندنیوں پر یہ جنتوں کا اعزاز ہوگا اور وہاں پر خوب ان کو اللہ کی رحمت حاصل ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں داخل جنت فرمائے اور جنت میں لے جانے والے اعمال کی توفیق عطا فرمائے جو خوش نصیب نیکی کی دعوت دینے والے ہیں ان کے لیے روایت میں ہے جنتی حور جسے آئی نہ کہا جاتا ہے جب وہ چلتی ہے تو دائیں بائیں ستر ہزار کنیزیں چلتی ہیں وہ حور کہتی ہے نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے کہاں ہیں سہان اللہ اور جو روزہ رکھنے والے ہیں ان کو جنتی حوریں عطا کی جائیں گی سبحان اللہ رات عبادت کرنے والے رات تلاوت کرنے والے ان کے لیے خوروں کی بشارت ہے اور ماشاء اللہ جو دسر خان پر گرے ہوئے ذرے روٹی کے ٹکڑے اٹھا کر چن لیتے ہیں کھا لیتے ہیں ان کے لیے حدیث میں ارشاد ہوا جو شخص اس طرح کرتا ہے اس کے عش و عشرت میں وسعت کی جاتی ہے اس کے بچے صحیح و سلامت اور بے عیب ہوں گے اور وہ ٹکڑے جو دسر خان سے اٹھا کر کھا لیے جنتی حوروں کا حق مہر ہوں گے سبحان اللہ میرا خالی سولہ تو نے ارشاد فرمایا جو شخص غصہ نافذ کرنے پر قادر ہو مگر پی جائے قیامت کے دن اللہ تعالی سوری مخلوق کے سامنے بلا کر اسے اختیار دے گا کہ بڑی آنکھوں والی جس حور کو چاہے پسند کرے یہ حدیث پاک ابو داو شریف عدیش نمبر چار سات سو ہے تو کاش غصہ تو آتا ہی نہ غصہ حرام ہے وہ بھائی غصہ تو آتا ہے تو اس میں کیا کرے گا آدمی تو غصے کا جو نفاظ کرنا ہے نا اس پر جو اس نے ایکشن کرنا ہے اس کے بارے میں اس پر حکم لگے گا اور بعض جن کے غصے ٹھنڈے نہیں ہوتے ان کو غور کرنا چاہیے یاد رکھیے کہ جن کا غصہ اللہ رسول کی نافرمانی پر ہی ختم ہوتا ہے ان کو ڈرنا چاہیے ایسوں کے لئے جہنم کا ایک دروازہ مخصوص ہے اور جو غصہ پینے والا ہے غصہ کم عمر پر آتا ہے تو طاقت میں کم ہے مال میں کم ہے رتبے میں کم ہے اس پر آتا ہے نوکروں پر آتا ہے ملازموں پر آتا ہے اسٹوڈینٹس پر آتا ہے شاگردوں پر آتا ہے تو برحال ضبط کرنا چاہیے لبارک تعالیٰ توفیقتہ فرمائے مسجد کی صفائی کرنا یہ جنتی حروں کا حق مہر کہا گیا ہے سبحان اللہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مسجدیں بناؤ ان سے گرد و غبار نکال دیا کرو جو اللہ عز وجل کی رضا کے لیے مسجد بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا سبحان اللہ ایک شخص نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا مسجدیں گزر پر بنائے جائیں ارشاد فرمایا ہاں اور ان میں سے گرد و غبار صاف کرنا شورئین کا مہر ہے مجمع الزوائد حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو اکیس ون فائیو ٹو ون کو صاف کرنا جنتی حوروں کا حق مہر تو ہم مسجد میں جب جائیں کوئی تنکا نظر آئے کوئی بال نظر آئے کوئی چیز نظر آئے اس کو اٹھا کر جیب میں ڈال چاہے تو کوئی چھوٹا سا پلاسٹک کا شوپر رکھ لیں اس گندر رکھ لیا کریں تو انشاءاللہ رب کی رحمت بہت بڑی ہے. میرے آکا صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے ارشاد فرمایا مسجدوں کو صاف کرنا حور عین کے حق مہر ہیں میرے آکا علی صلاح وسلام نے ارشاد فرمایا اے علی حور عین کے حق مہر ادا کرو راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا مسجد سے کوڑا کرکٹ نکالنا یہ حورین کے حق مہر ہیں مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا جنتی حوروں کا حق مہر مسجد سے کوڑا کرکٹ نکالنا جنتی حوروں کا حق مہر اب جو مسجد کی صفائی کرتے ہیں ان کی عظمت کو غور کریں کہتے ہیں جی ایسے موضوع نہیں تو بھائی ارے بھائی ان کی شان و عظمت ہے. اللہ کے گھر کی صفائی کرتے ہیں ان کا تو ہمیں خاص وہ ادب اور احترام کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں جنت میں لے جانے کی توفیق عطا فرمائے میرے آقا صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے فرمایا مٹھی بھر کھجورے اور روٹی کا ٹکڑا صدقہ کرنا شور عن کا خطم ہے اور روٹ ٹکڑا صدقہ کر دے تو یہ بھی جنتی ہوروں کا حق ہے اللہ اپنے کرم سے داخل جنت ہمیں فرمائے اللہ پھر دو سو بغیر حساب امین امین امین جاین صلى الله تعالی علیہ وسلم